بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ هل اتاک حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع کیا تمہیں بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تعارف صورت یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بے ربک و اور حل اور حلع کہ حدیث الغاشیہ کو نماز عیدین اور جمعہ میں پڑھتے تھے موقع امام مالک میں ہے کہ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں اتا کہ حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے صحیح مسلم ماجہ اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے قیامت, قیامت کا تذکرہ غاشیہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ سب پر آئے گی سب کو گھیرے ہوئے ہوگی اور ہر ایک کو ڈھانپ لے گی اس دن بہت سے لوگ ذلیل چہروں والے ہوں گے پستی ان پر برس رہی ہوگی ان کے اعمال غارت ہو گئے ہوں گے اور بڑے بڑے اعمال کئے تھے سخت تکلیفیں اٹھائی تھیں وہ آج بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئے ابن عبا صدی اللہ عنما فرماتے ہیں اس سے مراد نصرانی ہے اکریمہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کے کام کرتے رہے اور آخرت میں عذاب کی اور مار کی تکلیفیں برداشت کریں گے یہ سخت بھڑکنے والی جلتی تپتی آگ میں جائیں گے جہاں سوائے وریع کے اور کچھ کھانے کو نہ ملے گا یہ آگ کا درخت ہوگا جہنم کا پتھر ہوگا یہ آفور کی بیل ہوگی اس میں زہریلے کانٹوں دار پھل لگے ہوں گے یہ بدترین کھانا ہوگا اور نہایت ہی برا ہوگا نہ بدن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا اور نہ نقصان دور ہوگا